وما كان للمسلم ولا مسلمة إذا قد الله ورسوله أمرا أن يكون له أمر ومن في رسوله في رسوله في على يا من أمره ومن يعد الله ورسوله قلت للمسلم صد الله من المسلم إن الله وملائك أكون صل على المسلم يا الذين آمنوا صلوا عليه وشدموا تسليما صلى الله عليه وسلم علی الرسول فاطم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیك یا سیدی یا والسلام علیك یا حبیب الله صلاة سلام علیك یا شفیع المرسلين الصلاة و سلام علیك اللہ عشد قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مکان علی نہیں والینہ کسی بھی ایمان مرد اور ساحل ایمان عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے فوق اور رسول کو آندورن محفوظ کیا اللہ اور اس کا رسول جب کی کام کا حکم دے اور لوگ وہ تعلیم دیں اس کے بعد کسی کو کوئی اختیار نہیں دے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد کسی مسلمان مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی نہیں. اپنا اختیار اور اپنی منشا کے مطابق وہ کام دیں اللہ اور اس کے رسول نے اس کام کے بارے میں حکم دے دیا دی تو وہ کام اس حکم کے مطابق انجام دینا ہر مسلمان مرد اور عورت اور یادوں اور ضروری اس لیے کہ اللہ رب رکوت مالی دیکھنے کی اور قرآن کا جو قانون ہے یہ در اصل ہے حقیقی اور کا قانون ہی در اصل ہے جو ہے وہ لازم اس کے باتے. قرآن کے قانون اور اس کے فیصلے کے بعد کسی کی یہ مزاق کی کہ وہ اس سے رو کا ثانی کرے اور ایک مقام پر اللہ وبارک و تعالی نے نریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا اور شاید فرمایا کہ تم سب کے لیے بہترین نمونِ عمل نبی کریم صلی اللہ وسلم کی زندگی مبارک ہے اور آپ کا خصو حسنہ جو ہے یہ بہترین نمونِ عمل لگتار ریسی رسول فطن کہ یقیناً تم سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور وہ اس پر پورا اعتماد رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہترین اسوہ ہے اور بہترین دستور حیات یہ آیت بتلا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے علاوہ کوئی اور تعلیم اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آ اور قوانین کے علاوہ کوئی اور قانون جو ہے وہ اللہ نبارک بالا کہ یہاں ہر جس جو ہے وہ مقبول نہیں ہے اور پسندیدہ نہیں قرآن کریم نے جو قوانین بیان فرمائی وہ ایسے واضح ہیں اور ایسے روشن ہیں کہ ان کی مہارت اور کتاب میں کسی اور قانون میں نظر نہیں آتی قرآن کریم کا نظام عدل آپ دیکھیں تو وہ کیسا دمشندہ اور کیسا واضح ہے کہ اس میں کسی امیر و اور غریب اور کسی جو ہے غنی اور فقیر کے درمیان کسی طرح کے امتیاز کو رکھنا جو ہے ترست قرار دیا گیا ہے فرمایا کہ یادی نام قومی ہوا کہ اے اہل ایمان تم سب عدل و انصاف کو اپنا لو عدل و انصاف کو قائم کرو اور عدل و انصاف کے مطابق جو ہے جو اپنی زندگی بسر کرو اور فرمائے کہ تم عدل و انصاف کے مطابق جو چلو اور عدل و انصاف کا راستہ احتیاط کرو دو. سونوں مقامی نے ملازار ونانا اللہ تعالی دوسرے مقام پر اشار ہوا کہ تم جو ہے عزل و انصاف کے بارے میں یہ بھی جو ہے چاہو کہ اگر کسی جو ہے قوم کی دشمنی تمہارے ساتھ ہے اور کسی قوم کے ساتھ کسی گروہ کسی جماعت کے ساتھ تمہارا بیر ہے تو اس عدالت اور اس بیر کی وجہ سے اس کے ساتھ انصاف نہ کرو تمہیں یہ بھی جو جگیز لطروا نہیں ہے تو اور اس سے بڑھ کر جگہ نظام عدل کے بارے میں کوئی اور قانون کیا ہوتی ہے اسلام کا یہ راہ بدلائے کہ خاص تمہارے انگلمی وقاری بھی کیوں نہ ہوگی لیکن اگر انصاف اور عدل کی بات آ جائے تو پھر انصاف اور عدل سے سرے کو بھی انتہا مت کرو اور یہ مت دیکھو کہ یہ ہمارا خلا ہے اور اگر ہم نے اس کے بارے میں جو ہے ایسا کہہ دیا تو ناراضگی ہو جائے گی اور ہمارے ان کے درمیان جو ہے وہ دوری ہو جائے گی قرآن کریم نے اس کی نمانیں فرما لی اور ان فرمایا کہ تمہیں کتنا ہی کیوں نہ نقصان پہنچے اور تمہیں جو ہے اس بارے میں کتنا ہی جو ہے کھانا کیوں نہ ہو جائے لیکن اگر بات جہاں پر انصاف سے کرنا پڑے تو انصاف کی بات کہو اور ذرا بھی جو انصاف اور عدل کے خطرات قدم متعلقہ ہو قرآن کی تعریف تو یہ نہیں اسلام کا قانون تو یہ ہے لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے یعنی عزیز و اقارب تو دور کی بات ہے اگر کوئی بات محلے کے درمیان اپرادھ سے ہو جائے اور کسی جو ہے دوست حیثیت سے اور کسی دوست کے حوالے سے کوئی بات سامنے آ جائے تو لوگ یہاں بھی جو ہے انصاف اور عدل سے جو ہے بچانا شروع کر دیتے ہیں اور حق اور انصاف کی بات کہتے ہوئے کنارت کر اختیار کر لیتے ہیں حالانکہ ایسے موقع پر قرآن کا یہ حکم ہے کہ تم جب کسی بات کے بارے میں جانتے ہو اور تم جو ہے وہ گواہ ہو اور تمہیں پتا ہے کہ اس معاملے کی جو ہے وہ صورتحال یہ ہے اور حقیقت حال سے تم واقف ہو تو پھر جو ہے ایسی تمہیں بات کو تم چھپاؤ مت اور گواہی کو جو ہے پردہ پکا ڈالو اور وہ لوگ جو گواہی کو جان بوجھ کر چھپائیں گے اور جو ہے بات پہلے سے سکھائیں گے پر کہ ان سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہوگی من بھون زلموں من خطمہ چاہ رن فن کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو حق ہات کو چھپائے جو گواہی دینے سے قد و پیش کرے تو قرآن کا حکم تو یہ ہے نظام عدل کے بارے میں قرآن کی تعلیمات ایسی بے مثال ہیں کہ کسی اور مذہب میں کسی اور قانون میں نظر نہیں آتی آپ اندازہ کیجئے کہ کسی عدل اور کسی کی تعلیمات کو ندیب غریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح سے فرمایا اور اس پر کس طرح سے ہمیں دروت کرنایا کہ ایک موقع پر قبیلے بنو مقبومیان کی ایک خاتون نے چوری کی اور یہ قبیلہ اپنے جو ہے معاذ اور اپنے جبے کے اعتبار سے بڑا مؤثر سمجھا جاتا تھا سرزمین عرب میں اور عرب کے لوگوں میں یہ خاندان بڑا ہی محترم جو ہے وہ جانا جاتا تھا جب اس قبیلے کی خاتون نے چوری کا استکام کیا تو اب بڑی کھلبری مچ گئی اور یہ جانے لگا کہ اگر اس قبیلے کی اس इस روم کا ہاتھ کاٹا گیا اور چوری کے جرم میں اس پر یہ इस تاری ہوئی تو اس قبیلے کی بڑی بدنامی ہو جائے گی ایک دوسرے کے پاس के کے के پر یہ بیلے کے لوگ جانے لگے اور ایک نے یہ کہا کہ ہم تو جو ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے آخر کار جو حضرت کو سامنا اللہ تعالیٰ اندو کے بارے میں کہا گیا کہ حضور کی وارتا میں حضرت اسامہ جو ہے بڑے جاگلے ہیں بڑے پیارے ہیں حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ حضرت عثامہ کی بات مان لیں حضرت عثمہ کے پاس لوگ آئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتلائیں اس طرح کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کچھ تھوڑی سی جو ہے گنجائش نکال دی جائے کچھ تھوڑی سی جو ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے نرمی پیدا کر دی جائے نرمی کا جو وہ شروع کر لیا جائے حضرت اخامہ رضی اللہ تعالیٰ کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سبت ناظر ہو اور عرض کیا لوگوں کا یہ کہنا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ چھونا تو آپ پر جو ہے ناراضگی اور غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے احساس کرنایا کہ کیا تمہیں خبر نہیں <سؤال> کہ تم سے پہلے جو قومیں <سؤال> ہیں ہیں وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے جب اللہ کے حکم سے رو شروع کر دی اور انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا سلوک کرنا شروع کر دیا اور اس طرح کے امتیازات اپنے درمیان قائم کر لیے کہ جب ان کے یہاں کوئی بڑا معذر قسم کا شخص کسی جرم کا انتخاب کرتا تو اس کے لیے جو ہے کچھ اور حکم لوگ نازد کر دیا کرتے تھے اور اگر کوئی اوسط نہ ہوتا اور ایسے ہی غریب ہوتا تو اس کے لیے کچھ ہے کچھ اور چادر کر دیا جاتا تھا یہ قومیں اسی وجہ سے ہراس ہوئی کہ عدل و انصاف انہوں نے نہیں کیا اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس جرم کا انتخاب کرتی تو اب تک میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے اسلام کا قانون اور یہ ہے قرآن کا قانون کہ جو غریب و امین اور سرمایہ دار ہو جو ہے وہ جو ہے بالکل فقیر ہو کسی طرح کی بھی جو ہے ان کے درمیان کسی قسم کا امتیازی فروغ روا وہ نہیں رکھتا ہے آج اس حادثے میں آج دور میں آپ دیکھیں کہ نام تو انصاف کا لیا جاتا ہے لیکن سراسر انصاف کے خلاف جو ہے وہ آفتاب نامی ہوتے اس لیے ہو رہا ہے کہ آج وہ کریم کے وہ اقسام اور وہ قوانین کے جن کے اندر لامی محاذے کی بھلائی بلکہ اس روئے زمین پر بچنے والے مرین و انسان کی بھرائی اور ان کے فراہش اس سے مفت ہے آج جو ہے مالک حقیقی کے بنائے ہوئے قانون اور, اور نادر کیے ہوئے افغان اور, اور قوانین کے خلاف جو ہے جناب قوانین بنائے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ہر طرف نفر و نفتی کا عالم ہے افراتفری ہے اور ہر طرف جو ہے جناب بگاڑ اور فساد اور پتنا اور حساب میں وجہ ہے محنت اس لیے کہ اللہ تبارت بطالہ نے تو حکم یہ دیا تھا اس کا بھی ملاقات کا اولیاء کہ تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو ملاقت کبھی اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی مت کرو آج حسمت مسلم جو خواہین اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازک فرمائے تھے قرآن کی صورت آج ہمارے سامنے جو موجود ہے آج ہم قرآن کریم پر زبانی تو ایمان لائے ہوئے ہیں زبانی تو ہم قرآن کا نام دیتے ہیں زبانی تو ہم سنت کا نام دیتے ہیں لیکن در حقیقت جو ہے قرآن اور سنت کے خلاف ہم نے اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں اپنے خود سات کا قوانین پر جو ہے مضبوطی سے اور سختی سے کرتے ہیں لیکن یہاں بھی جو ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اپنی بات آتی ہے تو پھر جو ہے ہم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے قوانین کو بھی فراموش کر دیتے ہیں اور ان پر بھی ہمیں درامد نہیں کرتے صرف یہ قوانین کاغذ کی زینت تو بنے ہوتے ہیں لیکن حمل اور جو ہے پہلے کے اعتبار سے اور نفاذ کے اعتبار سے ان کا کوئی حصہ جو ہے نہیں ہوا کرتا ہے ظاہر ہے کہ جب خود ساتھ قوانین جو کر لیے جائیں اور ہماری گہرتی کہ جو ہمارے اچھے اور بڑے سب کو جانتا ہے کہ ہماری کس میں ہے اور ہمارا مقاد کتنے ہے سلنیا اور آثرت کے اعتبار سے تو ہم جب اس ان قوانین کو ترافظ کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہی یہ ہوگا کہ جو آج ہو رہا ہے یہ تو یعنی ایک پہلو ہے عدل و انصاف کے حوالے سے تو کا یہ پہلو ہے لیکن اگر آپ دیکھا دیکھیں تو پرانے قریب میں جس قدر بھی احسامات ہیں اور آپ قرآن کے رواداری کے حقوق کو دیکھیں تو دیکھیں قرآن قرآن قرآن میں بھی جو ہے آپ ایسے قرآن کریم میں احتجاج کرنا ہے کوئی جو ہے اقرا نہیں زبردستی نہیں یہ حکم نازل ہونے سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی اگر آج اور کیا جائے تو اب بھی وہی حالت ہے اور یہ سب اسی کا جو ہے یعنی سمرہ ہر ایک جو ہے بے دین اور اسلام کا بھنکر اور مخالف یہ چاہتا ہے اور اس کے ماننے والے یہ چاہتے ہیں کہ زبردستی جو ہے ان کو اپنا ہم خیال بنایا جائے زبردستی جو ہے ان کو اپنے گروہ میں شامل کیا جائے ان کی ہمدردیاں زبردستی حاصل کی جائیں قرآن کریم کا حکم لازم ہونے سے پہلے یہی سب کچھ ہو رہا تھا اور اس بات کو حاصل کرنے کے لیے زبردستی اپنا خیال بنانے کے لیے کسی قسم سے جو تھا خون بیزیاں کیوں نہ کرنی پڑی لیکن خون بیزیاں کی اور اس طرح سے ہم خیال بنانے کے لیے زبردستیاں کی گئی لیکن قرآن کریم کا یہ جب نازل ہوا اور میں رخ گن رائی کے دین کے اندر زبردستی نہیں ہے کسی کو جو ہے جبر و اطلاع کے ذریعے اپنا ہم خیال بنانا جو ہے وہ جو آن کا یہ جو ہے فرمان یہ اپنی جگہ پر حق ہے کہ کسی کو زبردستی اپنا ہم خیال بنانا قرآن کی نظر میں بالکل جو ہے ممرو ہے اور اسی لیے اللہ تبارت تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یہ ارشاد کرنا کہ جب اس و ہدایت کا راستہ بالکل واضح ہو گیا اور گمراہی کا بھی راستہ بالکل بدلا دیا گیا اور اس کی رہنمائی فرما دی گئی تو اس کے بعد ایک شاد ہوا من شاہ افل یونی شاہ افل یا اب جو چاہے وہ اس ہدایت اور حق کے راستے کو اختیار کر لے اور جو چاہے جو ہے وہ اس حق کو راست اس حق اور, اور اس جو ہے یعنی مسکرات مستقیم سے وہ گردانی کرنا چاہے وہ کرے لیکن یہ بدلا دیا گیا ہے کہ حق کا راستہ جو ہے وہ وہ ہے کہ جو نجات کا راستہ ہے اور گنزاہی کا راستہ وہ ہے کہ جس میں جنہیں جو ہے سراسر جو ہے ابودی نقصان اور ادھی سزا ہے اور ابھی آزاد ہے یہ رواداری آپ دیکھیں کہ کہیں اور کسی قانون میں کسی اور جو ہے مذہب میں ربان جو جی ہے وہ سب کچھ رکھی گئی ہے لیکن جی اس لاب میں اس قسم کی گنجائش نہیں کہ کسی طرح سے جو کسی پر زبردستی کی جائے ایک پہلو نہیں بلکہ آپ اگر آپ دیکھیں تو حکن سلوک کے بارے میں بھی قرآن کریم کی کیسے واضح ہدایات ہیں اور کس طرح سے اس نے جو ہے اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور بمبساری ہم ہم کا جو ہے وہ سبق کیا ہے فرمایا میں کہ نئی سلویدران صبل تو وجوہ کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم جو ہے مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کر جو ہے جناب نمازیں ادا کر لو اور مشرق و مغرب کی طرف منہ کر, کر جو ہے تم جو ہے اپنے چہروں کو وہاں کی طرف پھرا کر تم جو ہے نیکی انجام دے لو مذاکر کتاب نبی گین لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول پر اور اس کے فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں اور وہ نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو فرما کے نیکی یہ بھی ہے کہ محاط المارا قرمہ جدانہ مدافین اور قبیل کہ نیکی یہ ہے کہ ضرورت مندوں کو وہ ضرورت خند کہ جو تمہارے تھے جو اقارب سے ہیں ان کو جو ہے ضرورت کے موقع پر ان کو جو ہے اپنا ماپ دینا ان کی ضروریات کو پورا کرنا ان کی عادت کو پورا کرنا یہ بھی نیکی ہے آج آپ دیکھیں کہ آج ہم نے جو ہے جناب اس تعلیم پر کتنا عمل کیا ہوا ہے عزیز و قارف میں ہم کتنا غور کرتے ہیں کہ ہمارے کتنے عزیز و قارف ایسے ہیں کہ جو ہماری امداد کے منتخب ہیں اور ان کی ضرورت ہے اور وہ ہم سے جو ہے بند یہ جی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت ہے پوری کی جائے لیکن ہم ذرا بھی ان کا پیار نہیں کرتے تو سمے کے بلا کنسان ہے وہ لو ملاتے کہ تمہیں مال سے جب شدید محبت ہو تو ایسی صورت میں جب تمہارے عزیز و تعارف میں سے تمہیں جو جناب ضرورت کے موقع پر یاد کریں تو تمہیں ان کی ضرورت کا کیا رکھنا چاہیے اب عزید و تعارف کے سلسلے میں قرآن کریم نے یہ تعریف اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ ان کی مدد اور ان کی خبر گیری کرنے کے بعد بھی تمہارے لیے یہ حرکت روا نہیں ہے کسی موقع پر ان کی دلشنی کرو اور تم ان سے یہ کہو کہ ہم نے کلا موقع پر تمہارا خیال کیا تھا تمہاری ضرورت کو پورا کیا تھا تم جو ہے اس وقت کی حالت میں نہیں تھے کہ جب تم تم سب قدم کرسی کے عالم میں تھے اور تمہاری کوئی جو ہے جو دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا تو ہم نے تمہاری سبق گیری کی تھی اور ہے کہ تم ایسے موقع پر ان کی دلفگی کر کر اس شخص کی طرح مت ہو جاؤ کہ کہ ان لوگوں کی طرح کہ جو اپنا مال خرچ کر کر جو ہے پھر وہ چٹانے لگتے ہیں اور اپنا انسان جہاں سے لانا شروع کر دیتے ہیں تم ایسے موقع پر جو اپنے اپنا بالکل خرچ کر کر اللہ کے حضور اپنی نیکی کو برباد مت کر لینا اور یہ نہیں بس ایک اس طرح سے جو ہے قرآن کریم نے اس طرح سے جو ہے مدد کرنے کا حکم دیا اور کہ جب تمہارے تمہیں ان کی مدد کرنے کا موقع ملے تو ایسے موقع پر یہ بھی یہ بھی نہ کرنا کہ ان کی خدمت تم ایسے مال سے کرو جو تمہیں پسند نہیں بالکل جلدی قسم کا مال ان کو دے کر جو جناب جان پورانے کے لیے جو ہے تم یہ قدم اٹھاؤ اور میں صحیح بات مان کر ایسے موقع پر تم ان کے لیے اچھا مال خرچ کرو اچھے مال سے ان کی مدد کرو ہاں غلط غلطی خبر ایسا مال جو بالکل جو ہے ناکارا ہو بالکل ربی قسم کا ہو کہ اگر تمہیں خود اس قسم کا مال دیا جائے غلط تم بھی دی. کہ تم خود اس کو تو لینے والے نہ کرو اور اگر تمہیں دیا بھی جائے تو تم بات دل ناخاستہ اس مال کو آنکھیں بند کر کر لے لو پر کہ ایسے مال سے بھی ان کی مدد مت کرو بلکہ پسندیدہ بہت اچھا صاف ستھرا ایسا مال کہ تمہیں خود پسند ہو تمہیں خود جو ہے پیارا ہو تو اپنے پیارے اور پسندیدہ مال تو ان کی جو ہے مدد کرو اس لیے کہ ردی مال اور نہ تارا مال نہ پسندیدہ مال اگر تم دو گے تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا اللہ کے یہاں تم و تم ہرگز جو نیکی, اس نیکی کا و تم, ہرگز آجر سکتے ہو جب تک کہ تم جو ایسے مال سے مال کی مدد نہ کرو اللہ کے راہ میں ایسا مال نہ خرچ کروتا تم سب کو ملنا تو ہے بول کہ جو مال تمہیں خوب پسند ہے اور جو مال تمہیں خوب جو ہے وہ جو ہے یعنی پیارا ہے جب تک ایسا مال جو اللہ کے رام خط نہیں کرو گے اس وقت تک تم جو ہے نیکی کا عدر اور ثواب اور فلاح اللہ کے یہاں نہیں پا سکتے تو کیا کسی اور قانون میں کیا کسی اور مذہب میں ایسی تعلیمات پائی جاتی ہیں جو قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو جو اس پر عمل درامت درامد کرنے کا حکم دیا کسی قانون میں کسی مذہب میں کسی کتاب میں وہ تعلیم اور وہ قانون اور وہ احکام نہیں کہ جو پرانے کریم میں اللہ رب رکت نے اپنے بندوں کو جو ہے وہ مرمت فرمائے لائی حقیقت یہ ہے کہ پرانے کریم وہ قانون اور دستور کی کتاب ہے کہ جو سچ چشم علوم اور تمام دستور کا جو یعنی منبع اور مرکز ہے لیکن آج امت مجرمہ صرف قرآن کو زبانی طور پر جو ہے وہ مانے ہوئے ہے اور سرکار دعل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ قرآن پڑھیں گے قرآن سنیں گے لیکن قرآن سے جو ہے وہ دور ہو چکے ہوں گے قرآن جو ہے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوا ہوگا آپ دیکھیں کہ ہمارا حال تو کسی قسم کا ہو چکا ہے ہم نے قرآن کریم کے ساتھ جو معاملہ کیا ہوا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو بس اس کو جیسا تیسا ہو کہ پڑھوا لیا جائے بس یعنی خود بھی جو ہے یعنی نہیں پڑھ پاتے ہیں اس کے بھی لیے بھی جو ہے جناب لوگوں کو تلاش کرتے ہیں دار الوگوں کا اور دینی مدرس کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر آ ہے جناب جو ہے وہ پھر قرآن کھانے کے لیے جو ہے سے دی جاتی ہیں جناب میرے بڑا عزیز کا انتقال ہو گیا ہے اس کو بخشوانا ہے تو جو ہے جو آپ جو بچوں کو بھیج دیجئے طلباء کو بھیج دیجیے وہ ہمارے یہاں قرآن پڑھ گے تو بخش ہو جائے گی یہ بھی اس دور میں کم از جو ہے جب اتنا عقیدہ تو ہے اتنا ایمان تو ہے کہ مسلمان یہ تو سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے اخروی نجات تو ہو جائے گی آج کے مسلمان یہ بھی سمجھنے لگے کہ جب ہماری عقروی نجات قرآن کریم کے پڑھنے سے ہو جاتی ہے تو آج دنیا میں اس دنیا کی زندگی میں ہم جو ہے اس کو پڑھ کر پر عمل کر کر کیوں نہیں جو ہے ہم جو ہے یہ اس قسم کے جو جو معاملات جو ہماری زندگی کو ہے؟ یہی ہے کہ جناب ہم نے صرف قرآن پر اس دور سے اس حد تک عتیجہ رکھا ہوا ہے بس جناب جو ہے جناب دکان کھولنا ہے تو برکت کے لیے جو ہے کریم پڑھوا لیا جائے گھر بنایا ہے تو اس قسم کے اثرات کو دور کرنے کے لیے قرآن خانے کرا لی جائے قرآن کریم کے لیے جو بہترین سے بہترین جستان بنا کر کپڑے کا اس پر بوٹ اور کناریاں لگا کر اس میں سجا کر الماری کی جیت بنا لی جائے اور وہ ہم نے بنایا ہوا ہے نہ ہم اس کو جن جناب کرتے ہیں نہ اس کے مندرجات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس یہ ایک نسخہ آیا ہوا ہے اللہ تبارک مطالعہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے ہم سے اس میں جو ہے وہ کیا کہا گیا ہے اللہ تبارک مطالعہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے جب ہم نے یہ ضرورت محسوس کر لی اور جو حقیقت ایمان کے حوالے سے ہم نے جب یہ سمجھ لیا تو پھر جو ہے وہی ہماری جو ہے وہ حالت ہو جائے گی کہ جو قرون اولا کے مسلمانوں کی قرون اولا کے مسلمانوں کی جو حالت تھی اور قرون اولا, اولا کے مسلمانوں کو جو مقام حاصل تھا ان کو جو عزت اور ان کو جو ہے وہ ایک مقام ملا ہوا تھا امت مسلمان کو آج بھی جو ہے قرون اولا کا وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے برستے کہ اسی طرح سے جس طرح سے قرون اولا کے مسلمانوں نے قرآن کریم کو اپنایا تھا اور قرآن کریم پر عمل کیا تھا اس طرح سے اگر قرآن کریم کو اپنا لیا جائے اور اس طرح سے اگر عمل کر لیا جائے تو پھر وہی دور اور وہی جو ہے سنانا اور اس کی یادیں آج سے تازہ ہو سکتی ہیں اور مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا اور مسلمانوں کو کوئی تھوئی ہوئی حاصل ہو سکتی ہے کہ جو انہوں نے اولاد مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی اور انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا تھا کہ دیکھو قرآن کریم کو تم سختی سے اور مضبوطی سے تھام لینا اب تو تم پر جو یہ ضروری ہے کہ تم اس طرح سے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس طرح سے عمل درامد شروع کر دو جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس پر عمل درامد کرنے کا جتنے حکم دیا ہے انہوں نے اس طرح سے اعزاز اور عزت حاصل کی تھی آج امت مسلمہ اسی طرح سے قرآن کریم پر عمل درامد کر کر اپنی کوئی بھی عزت عزت کو جو وہاں وہ حاصل کر سکتی ہے ضرورت اس امنگ کی ہے کہ آج مسلمانوں کے جو حکمراں ہیں وہ خلوص نیت کے ساتھ پرانی تعلیمات کو اگر اپنائیں اور خلوص نیت کے ساتھ اس کے لیے کوشش کریں تو کوئی جو ہے ایسی دشواری نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے جناب یہ کہا جائے کہ ریفرنڈم کرایا جائے یا اس کے لیے راہ ہموار کی جائے مسلمان تو چاہتے ہیں اکثریت ملک کی چاہتی ہے اگر چند جو وہ بے دین قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ کہ جن کی پرورش اور جو پروان ایسے لوگوں کے ماحول میں چڑھے ہیں کہ جنہوں نے نام تو مسلمانوں کے رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے نام مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے جاتے نہیں ہیں ان کے جو ہے چند افراد کے اور چند جو ہے, جو ہے وہ لوگوں کے کہہ دینے سے جو ہے جناب یہ نہیں ہو جاتا کہ یہ نہیں سمجھ لیا جاتا کہ جناب مسلمان جو اسلامی قوانین کا نظام نہیں چاہتے مسلمانوں نے تو یہ ملک حاصل ہی اسی لیے کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جناب پینسٹھ سے لے کر ستر تک کا جو زمانہ ہے اس طرح سے جو نوجوانوں نے سینے کھول کر جو جناب گولی کھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے جناب اپنے سینوں پر گولی کھائیں گے لیکن اسلامی نظام لائیں گے ہم صرف روٹی چٹنی کھائیں گے دال روٹی کھائیں گے لیکن اسلامی نظام لائیں گے لیکن غدار قسم کے مناسب قسم کے حکمرانوں نے جو ہے جناب آج وہ حالت جو ہے مسلمانوں کی کر دی ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی اللہ و مطالعہ اب جو و تعالی بھی جو ہے مسلمان مسلمانوں کو یہ سمجھ کے قومی عنایت فرمائے کہ وہ خلوص کے ساتھ جو ہے اسلامی نظام اور نظام مصطفہ جو ہے اس ملک میں نافائد اور نافذ کریں اللہ تعالی و مطالعہ ہم سب کا حامی مناسب ہے